سنرحمن الحیم الحمد صلی اللہ محمد پاک مطلب بنائے ہوئے واٹسپ اور باقی تمام سوال اور باقی تمام سامعین واپسی سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ ہے کتاب دعوت شریف میں سے فرض نمازوں کے دو شہزوں کے درمیان پڑھی جانے والی چھوٹی دعائیں ہیں ان میں سے آخری دعا ہے دعائیں صبح کے فرض نماز کے دوسری رکعت کے جو ہے قداء خفیفہ میں پڑھ جانے والی دعا آج کے درج میں ہے اور ہمارا سلسلہ درج درج نمبر باسٹھ ہے سکسٹی ٹو تو یہ صبح کے فرض نماز کے دوسری رکعت کے دو صدوں کے درمیان جو دعا امیرکہ نے نقل فرمایا ہے وہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللّہ مہ دینہ ور ذغنہ وغف یہ مختصر اور انتہائی جامع دعا ہے جانگر میں <coughs> اللّہ اللّہ مہ دینہ غر ذغنہ وغف لنّا <coughs> تین چیزیں اس میں اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے یا اللہ اے اللہ علیہ اور یہ اللہ دونوں اور بھی زبان میں پکارنے کے لیے دعا کے مقام پر پلا جاتا ہے دونوں کا ایک ہی ہے یا اللہ کہوں یا اللہمہ کہوں تو دونوں کا معنیٰ اے اللہ کے معنیٰ میں تو اللہ اے اللہ اللہ اہ دین اصل میں دینا ہمیں لا کے پڑھیں گے تو اللّہ دینا ہو جاتا ہے اہ دینا. تو ہمارے ہدایت شرما نہ ہمیں نہ الگ سے ضمیر ہے ہم ہمارے ہمیں کے معنی میں عید ہدایت فرما تو عیدی جو ہے مرکز کا ہے اسحدا یہ ہدایتاً ہدیَََ سے اس کے معنی رہنمائی کرنا راستہ دکھانا یعنی ہدا الاطریک ہدا تریق کے معنی لکھا ہے رہنمائی کرنا ہدا اللّہ ایمان الیمان کے معنیٰ اللہ تعالیٰ کا کسی کو ایمان کی طرف رہنمائی کرنا تو یہ جو ہی ہدایت کی دعا ہے اللّہ مع اللہ تو ہمیں ہدایت فرما اس سے پہلے کی دعاؤں میں بھی ہدایت کی بہت دعا ہوئی اور اس میں بھی ہدایت کی دعا ہوئی ہدایت کی دعا, ہدایت کی دعا, ہدایت کی دعا بار بار کرنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل اور عوام کے ساتھ ہدایت اور رہنمائی کی اشد ضرورت ہے کیونکہ ہدایت اور سیدھے راستے پر قائم رہنا انسان کے دل و دماغ سے مربوط ہے اور دل و دماغ کے منحرف اور ہدایت سے بھٹک جانے کا ہمیشہ خطرہ رہتا ہے ہاں جی کتنے ہی لوگ ہمیں معاشرے میں ملیں گے جو پہلے بہت نیک وسالے تھے لیکن اچانک سے بگڑنے لگا اور فسق و حجور فسق و حجور کا مرتکب ہونے لگا اور کتنے ہی لوگ ایک ذہنی اہنراف اور فطور خطور پر مذہب عقاق کو خیر بات کہتے ہیں اور کبھی کافر اور مرتد ہو جاتے ہیں اور کتنے ہی اچھے لوگ جو کسی دینی ادارے میں فی سبیل اللہ خدمت کر رہا ہوتا ہے اور اچانک ایک ذہنی فطور اور شیطانی وساسہ پر اس نیک کام سے دوری اختیار کرتے ہیں تو یہ ساری مشکلات ہماری زندگی میں ہمیں نظر آتے ہیں لوگوں کی زندگی میں ہاں جی اچھے لوگ اچانک گمراہ ہوتے نظر آتے ہیں اچھے لوگ اچانک سراد مستقیم سے بٹک جاتے ہیں اچھے اخلاقیات کے لوگ جو ہے برے اخلاقیات کا اچانک سے منتخب ہونے لگتا اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اچھے کام کر رہا تھا نئے کام میں مصروف تھا مسلسل اچانک سے اس کے ذہن میں کوئی غلط بات آ جاتی ہے شیطان ڈال دیتے ہیں نش ڈال دیتے ہیں تو اچھے کام چھوڑ دیتے ہیں اور جو ہے کنارکا ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کا ایشو بنا کے تو یہ سب اس وجہ سے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ہدایت نہ ملے اور وہ اللہ ہمیں مسلسل ہدایت دیتے نہ رہے تو انسان کا ہدایت پر قائم رہنا زیاگر میں بہت مشکل چیز ہے اسی ہدایت کی اہمیت کی وجہ سے ہاں اللہ تعالی نے ہمیں علم شریف کو میں اندر علم شریف کو کم از کم ہر صرف فرس نمازوں میں پڑھیں تو سترہ دفعہ پڑھنا اور اس علم شریف کے اندر عید اثرات المصیم کا مبارک علمہ موجود ہے کہ اللہ میں سیدھا راستہ دکھا یعنی ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا ہے اور گمراہ اور غضب شدہ لوگوں کے راستے سے تو ہماری حفاظت شرما یعنی yani یہ دعا ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ظلم کرتے رہتے تو جو ہے حقیقت میں انسان ہدایت پر اور راہ راست پر قائم رہنے کے لیے اللہ کی طرف سے مسلسل ہدایت کا محتاج ہے yani یہ ہدایت بار بار ہمارے دعاؤں میں آ رہے ہیں ہر نماز کے اندر اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے ہدایت پر قائم رہنے کے لیے اللہ کی طرف سے مسلسل ہدایت کا محتاج ہے جس طرح ایک بجلی کے بلب کو روشن رہنے کے لیے مرکز سے مسلسل بجلی پہنچتے رہنے کی ضرورت ہے ایک پنکھا کو چلتے رہنے کے لیے مرکز سے اس کی پاور ہاؤس سے مسلسل بجلی پہنچتے رہنے کی ضرورت ہے ایک گاڑی کو چلنے کے لیے اس کی بیٹری سے اس کو مسلسل جو ہے بجلی ملتے رہنے کی ضرورت ہے بس ایسے ہی ہماری زندگی راہ راست پر قائم رہنے کے لیے ہمیں اللہ و اللہ کی طرف سے مسلسل ہدایت کی ضرورت ہے اور ہدایت کے راستے پر ثابت قدم میں رہنے کے لیے اللہ ہی کی مدد سے یہ ہمارے لیے ممکن ہے یعنی اللہ کی طرف سے مسلسل بلا انقدا ہدایت کی ہمیں ضرورت ہے ورنہ انسان کے گمراہ ہونے کے لیے کوئی دیر نہیں لگتی اس لیے ہمارے بزرگان نے ہر دعا میں اللہ سے ہدایت اور رہنمائی کی دعا مانگا اور ہدایت پر ثابت قدم رہنے کی دعا مانگا کیونکہ عید دن سلاۃ میں بھی مولا علیہ السلام سے ایک بات ہے آپ سے پوچھے مولا انسان ہدایت کے راستے پر آنے کے بعد مسلمان و مومن ہونے کے بعد دوبارہ عید کا کیا ملدف ہے تو آپ نے فرمایا ہدایت پر ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کی شدت سے ضرورت ہے ایک دفعہ ہدایت کے راستے میں آنا کافی نہیں بلکہ ہدایت کے راستے پر آنے کے ساتھ ساتھ اس پر ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مسلسل رحمت اور اس کے لطف و کرم اس کی عنایتوں کا محتاج ہے اور وہ اپنے رحمت سے ہمیں محروم کرے تو انسان کو اللہ سیدھے راستے سے بھٹکنے کے لیے کوئی دیر نہیں لگتی ہاں جی اور ساتھ ہی جو ہے ہدایت کے دوخش میں ہدایتیں یہ منزل مقصود تک پہنچانے کو بھی ہدایت پڑتی ہے کسی کے ہاتھ پکڑ کر منزل مسود تک پہنچانے کو بھی ہدایت بولتے ہیں اور ہدایت کے قسم جو ہے اس کو اعرات الطریک بولتے ہیں راستہ دکھانا بھائی یہیں سے یہیں سے جاؤ تو اپنے منزل تک پہنچے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے دونوں طرقہ استعمال فرمایا آسمانی کتابوں کے ذریعے سے ہمیں ایرات الطریک فرمایا راستہ دکھایا اس راستے سے جانا ہے یہ سیدھا راستہ ہے پھر انبیاء علیہ السلام کی ضوابط مقدس کو ان کو جو ہے محفوظ فرما کر اولیاء الہی علم حلوید علماء ربانی کو اللہ تعالی نے ان کے توصطع سے ان کو مجات کے لیے محفوظ فرما کر ان کے توسط سے بندوں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر سیدھے راستے پر لگا دیتے ہیں اور ان کے نزدیک سے رہنمائی فرماتے ہیں تو یہ وہ مہربان اللہ جو ہمارے ہدایات پر ہمیشہ معمور ہے ہدایت کے اللہ ہمیشہ مر ہدایت فرماتا ہے اگر بندہ اسے ہدایت مانگے تو ضرور جو ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ یہی دعا ہوگا کہ بندہ خلوص اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے اللہ کے راستے پر چلنے کی توفیق مانگے اس کے بعد دوسرا پیراگراف وہ دینا ور ذخ نہ آ گیا ور اس میں بھی ورزق ذخر کے سگا ہمیں کے معنی میں اے اللہ تو ہمیں غریت فرما تو لفظ ہے کا یہ عرض کن یہ اللہ سے دعا ہے رزق کے معنی میں تو ہمیں رزق پہنچا تو ہمیں رزق عطا فرما لیکن یہ لفظ رزق جو ہے عربی زبان میں بہت سے معنی میں استعمال ہوا ہے وسیع معنیٰ رکھتے ہیں اور روزی کے معنی میں بھی کھانے پینے کی تمام چیزیں ہماری ضرورات زندگی آب و اور ہر قابل انتفاع ہر کافائد مند چیز کو انسان کے وجود کے لیے ان سب کو بریز کہا خیر و بلائی کے البریز کہا اور ایک قرآن لغت کی کتاب ہے اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ رزق سے مراد جہ قرآن نے فرمایا اویمہ رضا نامین فکون یا اور فکم رضا ناخم اس کی تشریح فرمایا اس سے مراد مال بھی ہے اور جاو قدرت اور اقتدار بھی ہے اور علم بھی ہے اور تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمتیں اس رزق کے اندر آتا ہے تو ورز و نسلات کیا اے اللہ میں ہر طرح کے بلائی اور خیر ہر وہ بلائی جو ہیں علم کی صورت میں خواہ رزق اور مادی نعمتوں کی صورت میں ہو خواہ علم اور معرفت کی صورت میں ہو یہ تمام خیر اور بلائی اے اللہ میں سے الرما یہ معنی اس کے بعد آخر میں آیا وا خیر لنا ہاں یہاں پر بھی واخیر غاف حرا یاخر ہاں جی باشش کے معنی میں بخش دے اور نہ اللہ <سؤال> نا ہمارے لے کے معنی میں الگ <سؤال> سے ضمیر عرف ہے تو ایک فی الانہ تو باش دے اے اللہ تو باش دے تو ہمارے گناہ معاف کر دے تو زنگر ہماری دعاؤں میں کثرت سے یہ مبارک لفظ بھی ہے کہ اللہ تو ہمارے گناہوں کو بھاجے تو ہمارے گناہوں کو بھاجے تو اس کی میں بنیادی وجہ کیا ہے کہ یہ دعا کثرت سے کیوں مانگی جا رہی ہے تو آزاں نگرامی کیونکہ گناہوں سے مغفرت اور اف و درگزر ہاں جی اللہ تعالیٰ سے اف درض کی دعائیں بھی کثرت سے ہمارے بزرگان دین نے نقل کی بلکہ قرآن میں انبیاء مومنین صالحین کی دعائیں گناہوں سے مغفرت کے حوالے سے بہت زیادہ ہیں تمام انبیاء اللہ سے گناہوں کی مغفرت کی دعا کھاتے ہیں جب کہ وہ معصوم ہونے کے باوجود بھی ہاں اس کی وجہ یہ ہر انسان کے اپنے اپنے جگہ پر کوتاہیاں ہوتی ہے عام عوام کی گناہیوں کو کے کچھ الگ ہوتی ہے خواص کی گناہوں کی کیفیت کچھ الگ ہوتی ہے خواص سے اللہ تعالیٰ کے امبیا سے اولیاء سے اس کی امیدیں زیادہ وابستہ ہے اور اس وجہ سے ان کی بہت ہی چھوٹی ہر کوتاہی کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے اسے مواخذہ کرتے اور ہماری تو بڑے سے بڑی گناہوں پر ہمیں اللہ مواخذہ فوری نہیں فرماتا لیکن وہ مہربان اللہ ہے اللہ نے خود قلم باگ میں حکم بھی دیا قلص مومن ان کے اخراج میں مغفرت کی دعا کرنے کی آنکھیں حکم دیا اور حرمائے وقول اے ونض مومن کہتے رہو رب بےگ اے میرے رب تو میرے گناہوں کو بڑھ دے ورحم مجھ پر رحم فرما خیر و تخیر الرحم اور اے اللہ تم سب سے رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین رحم کرنے والا تو اس مبارک دعا میں اللہ تعالیٰ خود ہمیں حکم دے رہا ہے کہ بندہ تو یہ دعا کر یعنی کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے مجھ پر رحم کر تو بہترین رحم کرنے والا ہے تو کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ نظر آتی کہ گناہوں سے بخش اس کی بار بار دعا کیوں کی جاتی چونکہ جو ہمیں اس حقیقت کو اذن ہمیں جاننا ہوگا چونکہ دنیا میں بھی انسان کے ذلت و خاری کے سبب گناہ ہیں اور بعض گناہ تو ایسا ہوتے ہیں کہ اگر کوئی جان لے یا دیکھ لیں تو انسان کے لیے شرم کے مارے کہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملتے اور ساتھ ہی اگر عدالت تک وہ گناہ پہنچے اس گناہ کے اتکاب کی خبر ہاں اور ثبوت پہنچے عدالت تک پہنچنے کی صورت میں اس گناہ پر سخت سے سخت یہاں تک کہ قتل سانجے اور سنسار کوڑے جیسے سزائیں اس کو ہو جاتی ہیں اور قیت عمور خیت تو یہ تمام سزائیں جرائم اور گناہوں پر ہوتی ہیں۔ دنیا کی عدالت میں بھی یہ سزائیں کسی کے چھوٹی نیکی تو یہ چھوٹی نیکی کیوں کیا بڑا نیکی کیوں نہیں کیا بلکہ سزا نہیں ہوتی یہ جرم کیوں کیا ہاں جی جرم پر سزا ہوتی ہے تو یہی چیز شاہ نگر میں اسی طرح کل قیامت میں بھی جہنم کے عذاب میں گناہوں جہنم کے عذاب میں گناہوں ہی کی وجہ سے پہنچے گناہ کی وجہ سے انسان جہنم میں پہنچے وہ گناہ اعتقادی ہو یا جو ہے وہ گناہ جو ہے عملی عبادی ہو لہذا معلوم ہوا کہ گناہ ہی انسان کو دنیا اور اعضا دونوں میں معذب اور ذلیل و خوار کرتی ہے لہذا انسان کو چائے کے گناہوں سے اجتناب کے ساتھ ساتھ ہم سے جو غلطی سے کوتاہی سے جو گناہ شادی راہ ہو چکے ہیں اس پر توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کریں اس کے اللہ کے حضور باشش مانگیں اور اللہ کریم سے مغفرت کی دعا کرتے رہیں کیونکہ جب وہ کریم اللہ جو ہے خود ہمیں حکم دیتا وقل رب بھر کہہ کر ہمیں حکم کرتا ہے بندہ تو مجھ سے مغفرت کی دعا کر ہم یہ گناہ جو کرنے حکم فرماتا ہے تو یقیناً جو ہے وہی پاک ذات ہماری گناہوں کو بہت دے گا اگر ہم سچائی کے ساتھ توبہ کریں اور مرتکب شدہ گناہوں کے بارے میں اللہ کریم سے مغفرت طلب ہمیں اس ایک حقیقت پر ایمان اور یقین رکھنا ضروری ہے رضا نگراں میں کہ انسان کے نیکیاں کم ہونے پر اسے جہنم میں نہیں ڈالتا ہاں جی یہ بات جاننا ضروری ہے بلکہ گناہوں کی وجہ سے جہنم رسید ہو جاتی ہے جو جی? قرآن ہاں قرآن پاک سے بھی یہ بات ہوتے ہیں وہ جہنم گناہ کے لیے خطا کاروں کے لیے فاسق و فاجروں کے لیے گناہ جہنم نیک عمل کم ہونے پر جہنم میں نہیں پہنچا جانا نیک عمل کم ہو تو گناہ نہیں ہے لیکن نیک عمل کم ہے تو وہ بندہ جنت کے نچلے طبقات میں رہتے ہیں لیکن جہنم میں ہرگز نہیں جاتا اسے جاننے میں نہیں ڈالتا بلکہ گناہوں کی وجہ سے جہنم رسید ہو جاتی ہے اس لیے اللہ کریم نے ہمیں گناہوں سے موفرت طلب کرنے کا حکم دیا بس ہمیشہ کے کمال خلوص اور آجزی کے ساتھ اللہ پاک کے حضور میں یہ دعا کریں ہاں جی اللہ ماہ دینا ورز و نہ وقف اللہ کر کہ اے مہربان اور کریم اللہ اپنے لطف و کرم سے ہمیں ہدایت عطا فرما اور ہر طرح کے خیر و بلائی عنایت فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف کرنا معاف فرما ہاں جی کیونکہ گناہوں کو جو ہے اللہ سے گناہوں کی باشش کیوں مان دے کیونکہ گناہوں کو صرف اور صرف اللہ ہی معاف کر سکتے گناہوں کو معاف کرنے کی اتھارٹی سمائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں اور انبیاء اولیاء علمہ شہدا سالین سب اسی اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور شہادت کرتے ہیں کرنے کرتے ہیں تو بھی اسی پاک ذات کے عزن اور اجازت ہی سے کرتے ہیں امبیا کے شفاعت سے اگر کسی گناہ باشش جاتی ہیں تو انبیاء اللہ کے دردار میں درخواست کرتے ہیں بندے کی گناہوں کی باشش کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی گناہ کو بہت دیتے ہیں لیکن حقیقت میں بخشنے کا جو اتھارٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں اذا نگرانی اس وجہ سے ہمارے روزگار یہ دعائیں کرتے ہیں تو بہت ہی جامع دعائیں الحمدللہ جو ہے یہ دعاؤں کا جو دو صدی میں دمیں پڑ جاتی تھی سلسلہ ختم ہوا میری دعائیں اللہ تعالیٰ ہم سب سے ان دعاؤں کو قبول فرمائیں اور ہمارے وقت فرمائے آمین رب العلم